بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده نصر عده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محترم بهايو بهنور مجاهد ساته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم مصعب سوري حفظه الله كتاب دعوة المقاومة الإسلامية العالمية يعني عالمي جهاد سيهمارات درس پہلی فصل کے دوسرے نقطے میں جاری ہے جسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلی فصل کا عنوان ہے دور حاضر میں مسلمانوں کی حالت کیا ہے اس عنوان کے تحت استاذ نے سب سے پہلے دینی اعتبار سے مسلمانوں کی محرومی کا تذکرہ کیا ہے اور دوسرے نقطے پر استاد محترم نے دنیاوی اعتبار سے مسلمانوں کی محرومی کا تذکرہ کیا ہے یعنی مسلمان دنیاوی اعتبار سے بھی بہت ہی زیادہ محرومیت کا شکار ہیں ایسا نہیں ہے کہ دین سے اگر وہ کنارہ کش ہو گئے ہیں نعوذ اللہ دین سے منحرف ہو گئے ہیں تو دنیاوی اعتبار سے انہوں نے ترقی کر لی ہے جسے کہ کہا جاتا ہے اس زمانے میں کہ شریعت دین یہ یلا یہ مسجد یہ مدرسہ یہ ترقی کی راہ میں نعوذ باللہ رکاوٹ ہے تو استاد محترم یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمان امت جو دین سے دور ہو گئی ہے تو کیا وہ دنیاوی اعتبار سے اس نے ترقی کی ہے تو اس کی تفصیل انشاءاللہ اللہ محترم یہاں بیان فرمائیں گے دوسرا جو نقطہ ہے اس کے تحت تقریباً دس نکات ہیں سب سے پہلے نقطہ جو ہے سر قطب بےتمال المسلمین و فروت مسلمانوں کے بیت المال کی چوری اور ان کے جو بنیادی مالداری ہے اور بنیادی جو دولت ہے مسلمانوں کے پاس معدنیات ہے ذخائر ہیں وغیرہ وغیرہ اس کی چوری کا تذکرہ ہے آج ڈیڑھ ارب مسلمان پوری دنیا میں رہتے ہیں لیکن ان کی زندگی بہت ہی خراب ہے دنیاوی اعتبار سے ان کی زندگی بہت ہی بری ہے اور معاشی اعتبار سے بھی یہ لوگ تندست ہیں یہ امت دینی اعتبار سے تو بگاڑ اور اللہ تعالی کی شریعت سے دوری کا شکار ہے لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی عملی تفسیر ہے اس حدیث کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے امام حاکم رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اشق الشقیا من اجتماع علیہ دنیا واضح بلاخرا سب سے زیادہ بد نصیب اور بدبخت انسان وہ ہے کہ جس پر دنیا کی غریبی اور آخرت کا عذاب جمع ہو جائے دنیاوی اعتبار سے بھی تنگ دست ہے غربت کا شکار ہے مال و دولت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین سے دور ہونے کی وجہ سے آخرت میں بناؤد باللہ عذاب اس کا منتظر ہے گویا کہ مسلمانوں کی اکثریت کی حالت یہی ہے اگر اللہ تعالی کی رحمت اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہ کرے تو ہمارا انجام بہت ہی برا ہے دنیاوی اعتبار سے محرومیت کا تذکرہ اور اس کے اسباب تقریباً دس ہیں جو اہم اسباب ہیں ان کا تذکرہ استاذ محترم یہاں پر فرمائیں گے سب سے پہلا سبب ہے سر قطب طمال المسلمین و فرواتی کہ مسلمانوں کی جو بنیادی دولت ہے اور مسلمانوں کا جو بیت المال ہے اس سے چوری ہو رہی ہے آپ حضرات کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ مسلمانوں کا اللہ تعالی نے جو زمین عطا کی ہے یہ بہت ہی مالدار زمین ہے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے اس زمانے میں جو سب سے بڑی دولت ہے وہ پٹرول ہے پٹرول نہیں ہے تو اس زمانے کی یہ مشینیں نہیں چل سکتی اور ہمارا دور جو ہے یہ مشینی دور ہے میکانی کی دور ہے چنانچہ یہ بات سب کو معلوم ہے خلیج عرب میں دنیا کا سب سے بڑا پٹرول کا ذخیرہ موجود ہے اور اب نئی تحقیقات سے یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ دنیا میں دوسرا بڑا پٹرول کا ذخیرہ جو ہے وہ سینٹرل ایشیا میں ہے وسط ایشیائی ریاستوں میں ہے اور یہ بھی مسلمانوں کا علاقہ ہے بحیرۂ کیسپین سے کفقاص تک داغستان چیچنیا وغیرہ کے جو علاقے ہیں یہ سب پٹرول کے ذخائر سے مالا مال ہیں اور تیسرا جو ذخیرہ ہے سب سے بڑا پٹرول کا اور گیس کا وہ عراق اور شام میں ہے اور چوتھا بڑا ذخیرہ پٹرول کا افریقی ممالک میں ہے جنوبی سوڈان اور القرن الافریقی افریقی ممالک میں بھی پٹرول کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے جن میں سب سے بڑا ذخیرہ جو ہے جنوبی سوڈان میں ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج یہ عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا ہے عیسائیوں نے وہاں پر جنوبی سوڈان کے نام سے ایک نیا ملک بنا لیا ہے جیسے کہ اس سے پہلے انہوں نے مشرقی تیمور کے نام سے انڈونیشیا میں بنایا ہے اور افریقہ میں دوسرا بڑا پٹرول کا ذخیرہ کرن افریقی میں ہے افریقن ہارن جو ہے یہاں پر دوسرا بڑا ذخیرہ ہے اس میں کون کون سے ممالک ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے اور تیسرا بڑا ذخیرہ مصر سے الجزائر تک محیط ہے مصر سے الجزائر تک یہ افریقی علاقے ہیں اس کے اندر پٹرول کا تیسرا بڑا ذخیرہ افریقہ میں موجود ہے یہ اس دولت کا ذکر ہو رہا ہے جس کے بغیر ہمارا یہ مشینی دور نہیں چل سکتا یعنی اللہ تعالی نے ہمیں ایک اس طرح کی دولت عطا کی ہے مسلمانوں کو کہ اس کے ذریعے ہم پوری دنیا پر اقتصادی اور سیاسی اعتبار سے حکومت کر سکتے ہیں ہر اعتبار سے اقتصادی اعتبار سے سیاسی اعتبار سے اور اسٹریٹجک اعتبار سے ہم پوری دنیا پر حکومت کرنے کے حل ہیں اس کے علاوہ اگر آپ عالم اسلام کے نقشے کو دیکھیں جو مشرق کی طرف سے افغانستان پاکستان اور فلپائن مغرب کی طرف سے بہرائے اٹلانٹک مراکش مریتانیا اور سنیگال کے علاقے اور شمال کی طرف سے سینٹرل ایشیا کفکاس بلکان اور شمالی افریقہ کے علاقے اور جنوب کی طرف سے جنوبی ایشیا جس میں پاکستان بنگلہ دیش یہ تمام علاقے شامل ہیں اور انڈونیشیا کے جزائر اور وسطی افریقہ کے علاقے شامل ہیں یہ جو اسلامی ممالک کا نقشہ ہے اس کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے اندر مادنیات کے ایسے ذخائر موجود ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے اتنی زیادہ مال و دولت ان علاقوں کے اندر موجود ہے کہ تحقیقاتی ادارے اس پر حیران ہیں اور ان کی رپورٹوں کو آپ پڑھیں گے تو آپ کہیں گے کہ مبالغہ کر رہے ہیں اتنا نہیں ہو سکتا لیکن یہ حقیقت ہے لیکن یہ حقیقت ہے ہمارے مسلمان ممالک کے اندر اللہ تعالی نے اتنا بڑا خزانہ پیدا کیا ہے کہ جس کے حساب سے بڑے بڑے تحقیقاتی ادارے آج آ چکے ہیں یہ ملین ٹریلین اور اس سے بھی زیادہ حسابات لگانے سے وہ آج آ چکے ہیں اور یہ وہ خزانہ ہے جو ابھی تک استعمال نہیں ہوا ہے اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے ہمارے مسلمان ممالک کے اندر بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو کہ خام مواد برآمد کرنے کے سب سے بڑے ممالک میں شامل ہوتے ہیں یعنی ہمارے ممالک اگر خام مواد برآمد نہ کریں ان مغربی ممالک کو تو ان کے کارخانے رک جائیں گے رو سے لے کر آپ لوہے کی بات کریں سب چیزیں جو ہیں اکثر ہمارے ممالک سے ایکسپورٹ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ حیوانات کے باب میں اور زراعت کے باب میں بھی ہمارے ممالک بہت زیادہ مالدار ہیں یہ تو مصنوعی طریقوں سے اس وقت زراعتیں کر رہے ہیں مصنوعی طریقوں سے کھیتی باڑی کر رہے ہیں اور وہ بھی کم علاقوں پر اور جو حیوانات مال مویشی ہمارے پاس موجود ہیں وہ ان کے پاس موجود نہیں ہیں ان کے پاس جو موجود ہے وہ برف ہے اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس برف کے اندر منجمد کر دے تاکہ انسانیت اس عذاب سے یہ مغربی ممالک کے عذاب سے نجات پا جائے